الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استصفوا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حم السجدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَبِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْعَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما يضغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب وارن الباطل باطلا اللہم لما ویسمریتمسانی شروع آمين يا فکنا العالمين یہ جی پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا جو چوتھا اور آخری درس ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور یہ دونوں حصے بڑے ڈسٹنکٹ ہیں ایک دوسرے سے نمایاں طور پر بالکل جدا اگرچہ باہم مربوط ہیں لیکن اپنی جگہ پر سلف سفیشنٹ اور خود مختفی گزشتہ نشست میں پہلے حصے کا بیان تقریبا مکمل ہو چکا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مرتبہ ولایت کی تعبیر ہے اگرچہ یہ لفظ ولایت اس مقام پر وارد نہیں ہوا لیکن قرآن حکیم میں جیسے کہ اصول ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اور ان کے مابین کچھ لفظی فرق ہوتا ہے کچھ ترتیب کا فرق ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کہیں کوئی بات پہلے آ جائے گی دوسری بات بعد میں آئے گی کہیں وہ دوسری بات پہلے آ جائے گی اور پہلی بات جو ہے مؤخر ہو جائے گی اور کوئی معمولی سا لفظی فرق بھی ہوگا بلکہ اسی سے بڑی مدد ملتی ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں کہ القرآن و بعضه بعضا نو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے چنانچہ اسی فرق و تفاوت سے اور جو بھی تھوڑا سا اختلاف واقع ہوتا ہے لفظی بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ انہی کی مدد سے حل ہو جاتے ہیں تو ان آیات کا جو مصنف ہے قرآن مجید میں وہ کل ہم دیکھ چکے ہیں وہ سورہ یونس کی آیات 62 تا 64 اور یہ بھی گویا کہ جو میں نے کل بات عرض کی تھی اس کی ایک دلیل ہے یا اس کی ایک مثال ہے کہ تین آیات ہی وہ ہے سورہ یونس کی آیات باسٹھ تریسٹھ اور 64 اور تین ہی آیات یہ ہیں سرہ حامی مسئدہ کی آیات تیس اکتیس اور بتیس اور ان تینوں کا ان تینوں کے ساتھ بہت گہری مشابہت کا معاملہ ہے وہاں فرمایا گیا انہ لا خوف الم ولاح الحسن الزین آ منو و کانو یا تقول لحم البشرا فل حیات دنیا و فل آخرہ لا تبدیل عل کلمات اللہ ذا لوز العظیم اب دیکھیے نوٹ کیجئے یہاں پہلے ڈیفائن کیا گیا ہے ان الزین کالو رب اللہ سمستقام جبکہ یہ ڈیفینیشن سورہ یونس میں بعد میں آ رہی ہے الزین آمنو و کانو دونوں کا مفہوم ایک ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور وہاں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کیے رکھی بات ایک ہی ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں تو وہاں پہلے یہاں بعد میں اللہ دین آ منو یا باقی مضمون مشترک وہی ہے لا خوف الم یا زنوں اسی کی بشارت جو ہے وہ سورہ حامی مسدہ میں ہم نے دیکھے کہ فرشتے یہ بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو ولا تحظن وہاں لفظ آیا سورہ یونس میں بشرا لهم البشرا فل حیات دنیا وفیل آخرہ یہاں وہی لفظ آیا وہ اب شروب التی کنتنتو <تُعْدُون> یہاں بھی آیا فلحیات دنیا وفی الخرہ اور وہاں بھی آیا نحن کم فل حیات دنیا وفی الخرہ تقابل کیجیے کس قدر گہری مشابہت ہے صرف کچھ لفظی فرق ہوگا باقی ایک ہی مضبوط ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے جو میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے لیے اقتصابی جو درجات ہیں جن تک انسان اپنی محنت سے سعی سے کوشش سے جد و جہد سے رسائی حاصل کر سکتا ہے اس میں یہ آخری درجہ ہے مرتبہ ولایت بلکہ جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں استقامت کا جو ظاہری پہلو ہے خارجی پہلو ہے اطاعت جب انسان اس مقام پر پورے طور پر متمکن ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی اطاعت ہمہ وقت تمام معاملات میں تو یہ گویا کہ مقام ابدیت ہے مقام ابدیت اور مرتبہ ولایت یہ در حقیقت مضمون ہے سورہ حامی میں سجدہ کی ہمارے اس درس کی پہلی تین آیات کا یعنی آیات تیس اکتیس اور بتیس بت اس سے بلند تر ایک درجہ اور ہے وہ درجہ در حقیقت انبیاء کے لیے مخصوص رہا استفائیت ان اللہ استفا ونو ہن وال ابراہیم اوال عمران العالمین۔ اور یہی لفظ آیا ہے سورہ حج کے آخری رکو میں اللہ یس من الملائے کا چرسول من انداز اللہ چن لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبت انسانوں میں سے بھی اپنے الچی اور یہ مرتبہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے اصول تو مخصوص تھا نبوت کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا البتہ اسی کے ساتھ اسی کا عکس سمجھیے ایک مقام اجتبائیت ہے یہ مقام اجتبائیت اب بھی جاری ہے اور یہ ایک عکس ہے مقام نبوت کا مقام استفائیت کا یہ ہے در حقیقت وہ مرتبہ جس پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بحثیت مجموعی فائز ہے وجاہد اللہ حق جہادی کم تم چنے جا چکے ہو تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے اپنے نصیب پر فخر کرو جیسے یہ مقام ہے حز عظیم وہ بھی بہت بڑے نصیب والا مقام ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے بہرحال اس پر گفتگو ہوگی ان تعالی اللہ جب سورہ حج کا وہ آخر کو ہم پڑھیں گے وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا آخری درس ہوگا جیسے کہ یہ درس جو ہے جو اس وقت ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ پہلے حصے کا آخری درس ہے اس پہلے حصے میں سے صرف آخری جو آیت ہے نوزولم من غفور ان تو نزل کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں لیکن غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس ہستی کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اور ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو غفور اور رحیم ہے قرآن مجید میں آیات کا اختتام جن اسماؤ صفات الہیہ سے ہوتا ہے اور یہ عام مسلوب ہے قرآن کا اکثر آیات کے آخیر میں آپ دیکھیں گے انہ سمیع البشیر انحو علیم القبیر و حو العزید الحکیم تو مختلف جو ہے جوڑے آتے ہیں اور ان اسماو صفات کی مناسبت ہوتی ہے اس مضمون کے ساتھ کہ جو ان آیات میں آ رہا ہے جن کے آخر میں وہ اسماو صفات مضمول ہے تو یہاں نوٹ کیجئے تو وہ بات جو کل میں نے حدیث نبی کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ مسلم شریف کے روایت حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں لئی منکم بے اے مسلمانوں کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنا پر نجات پا سکے گا اب یہ چونکہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا تو صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی جرت کی اور ہمیں ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ ہمت کر لی حضور سے پوچھ لیا تو ہمیں علم اور حکمت کا یہ موتی جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہو گیا کہ جب سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا ہاں ولا انا اللہ ربی برحمت من ہو و میں بھی نجات نہیں پا سکوں گا اللہ کے ہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ لے مجھ پر سایہ نہ کر تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے غفور اور رحیم ہونے کے حوالے سے ہے جنت محض اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں کمائی جا سکے گی یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی ہے یہاں صرف غفور اور رحیم دو الفاظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے حوالے سے وہ پورا مضمون جو ہے وہ گویا کے سامنے آ گیا اب آئیے اس درس کے حصہ ثانی کی طرف جس کی چار آیات کی میں نے آج ابتدا میں تلاوت کی ہے اس کے لئے عنوان ذہن میں رکھ لیجئے مقام دعوت و عظیمت اگرچہ عظیمت کا لفظ ہم اپنے درس سے سالس کے ضمن میں استعمال کر چکے ہیں لیکن دعوت کے ساتھ اس عظیمت کے لفظ کو میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت جو تھی اس میں الفاظ آئے تھے یا بنا یا عاقب اسلا کا مرغل معروف عن المنکر من کر ما علاما ان نزال کا من ازمل قبور وہاں بھی امر بالمعروف نہیں ہے نیل اور پھر اس میں صبر جو بیتے اس کو جھیلو اس اعتبار سے دعوت کے ساتھ خصوصی جو ہے مناسبت ہے عظیمت کی ان نظام کا عظم نمور اور یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جن کا زیادہ مشہور نام جو ہے مولانا علی میاں ہے ان کی پانچ چھ جلدوں میں یہ کتاب ہے تصنیف ہے جس کا نام یہ تاریخ دعوت و عظیمت اور یہ تر لائقِ مطالعہ کتاب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سی ہستیاں جو ہیں امت کی تاریخ میں اس مقام دعوت و عظیمت پر نمایاں طور پر فائز رہی ہے ویسے تو لاکھوں افراد وہ ہوں گے جو یہ کام کرتے رہے ہیں جو تسلسل چلا آ رہا ہے دین کا وہ انہی کی محنتوں اور انہی کے و قربانی کا جو ہے سمرہ ہے لیکن جو بہت نمایاں رہے اس مقام دعوت و عظیمت پر فائز ہونے کے اعتبار سے ان کی تاریخیں جو انہوں نے مرتب کی ہے اب آئی فرمایا ومن ممن دعا وَعَمِلَ و وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس ایک آیت کے تین حصے ہیں سب سے پہلے دعوت اخسر و کولم ممن دا الا اس شخص سے بہتر کون ہوگا بات کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے یہ قول جو آیا ہے یہاں تمیز یہ گویا کے مناسبت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ احسن کسی اور اعتبار سے اور بھی ہو سکتے ہیں اپنی شکل میں صورت میں رنگ میں روپ میں بہت سے لوگ احسن ہو سکتے ہیں لیکن یہاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اپنی بات کے اعتبار سے اپنے قول کے اعتبار سے جو سب سے اعلی ہوں اور سب سے اونچے ہوں وہ منگ راستان ہو قول کون ہوگا بہتر کون ہوگا حسین تر قول کے اعتبار سے اس شخص کے مقابلے میں مملہ اس نے پکارا اور بلایا اللہ کی طرف اس کے لیے بھی مسنا نوٹ کر لیجیے قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخری حصے میں آیت نمبر ایک سو پچیس ہے وہاں یہ فعل امر کی شکل میں آیا ادو الاسبیل رب قبل حکمت ول مور حسن اتادل بلتی آسن اب اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے ادو الاس ابیل رب وہ اس ٹکڑے کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتا ہے اور اسی حصے میں جو آگے مضمون آئے گا اتفا بلتی ہی احسن اس کے ساتھ مناسبت ہے وہ باللتی بلتی آحسنگ اس اعتبار سے اس حصے کا مسنہ جو ہے وہ ایک تو یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس اگرچہ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے وہ میں بعد میں ارض کروں گا اب یہ جو فرمایا کہ اس شخص سے بہتر کون ہوگا اپنی بات میں اپنے قول میں تو اس کو نوٹ کیجئے کہ انسان کا اعلی ترین وصف جو اسے حیوانات سے ممیز کرتا ہے وہ اس کی یہ گویائی ہے اس کا نطف ہے حیوان ناطق قرار دیا گیا انسان کو اور یہی بات ہے کہ جو سور رحمان کی ابتدائی آیات میں آئی ہے الرحمان اور الم القرآن حلق ال انسان علامہ انسان کا سب سے نمایاں وصف جو ہے وہ بیان ہے یہ قوت بیان اظہار معافی ضبیر وہ خیالات اور تصورات جو ہیں ان کو الفاظ کا جامع پہنا کر بیان کرتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو گویا کہ یہ نطق اور گویائی یہ انسان کا سب سے اونچا وصف ہے سب سے اعلی وصف ہے یہ انسان کا مابل امتیاز وصف ہے یہ ان حیوانوں سے اس کو میز کرنے والے جو چند امور ہیں ان میں سے ایک نمایاں امر ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے زبان تو دی ہے اور ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہی ہے ایک استعمال تو زبان کا ہوتا ہے عام اپنی دنیاوی ضروریات کے ضمن میں وہ تو خیر سب انسان کر رہے اس سے آگے اس کا جو خصوصی استعمال ہے وہ یا تو ہمارے ہاں مثلا وہ کلا ہے ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ در حقیقت ان کے حسن بیان پر ہے کسی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں مدلل سے مدلل انداز میں زوردار انداز میں بیان کر سکے کسی میں ان کی مہارت اور ان کی کامیابی جو ہے اس کا راس پنہا ہے اسی طریقے سے جو عام سیاسی قائدین ہیں ان میں یہ خطابت کا وصف ڈیمیگاگز مشہور ہیں وہ لوگ کے جو اپنے فن خطابت کی بنیاد پر اپنی قوموں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ان میں جذبہ پیدا کر دیتے ہیں پھر ان کے ڈکٹیٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ ہٹلر کے بارے میں معلوم ہے تھا بہت بڑا خطیب اور جذبات کی روح میں لوگوں کو بہا لے جانے والا آدمی اسی طرح ہمارے ہاں دنیا دار واعث ان کا بھی اصل وس تو یہی ہے ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکیں گے کہ کل مت و حق اریدہ بحل باطل وہ صحیح ہی کہتے ہیں اگر چاہیے کہ دنیا داری کی وجہ سے وہ اس کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں لا حاصل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی وہ لوگوں کے لیے صرف وقتی تفن تباہ کا تو ایک ذریعہ بن جاتا ہے لیکن یہ کہ نہ کوئی پائیدار تبدیلی لوگوں میں آتی ہے نہ ان کے لیے کوئی آخرت میں اجر و ثواب ہے بہرحال اس سے میں نے جیسے کہ اس کے ساتھ صفت ایڈ کر دی ہے کہ دنیا دار وائز پر جو شخص خلوص اور اخلاص کے ساتھ واس کہے لوگوں کو نصیحت کرے وہ تو ایک بہت قیمتی کام ہے تو اس اعتبار سے اور آگے بڑھئے غلط نظریات کا پرچار مختلف دعوتیں اٹھتی ہیں مختلف تحریکیں اٹھتی ہیں کوئی قومیت کی بنیاد پر تحریک اٹھتی ہے کوئی وطنیت کی بنیاد پر قومیت کوئی تحریک اٹھتی ہے کوئی غلط افکار و نظریات یہ جو عزم دنیا میں آئے مارکسزم اور کامیونزم اور مختلف عزم جو آئے ہیں فاشزم ان کے حوالے سے تحریکیں اٹھی ہیں ان تمام کے پیچھے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہی زبان کا استعمال ہے وہی فن خطابت ہے وہی قوت بیان کا استعمال ہے اب یہی قوت بیان اگر استعمال ہو و من احسن و قولم میں من دا جیسے کہ میں یہ محاورہ بہت مرتبہ استعمال کیا کرتا ہوں وہ صورت رحمان کی ان آیات کی وضاحت میں کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی جتنی بڑی کوئی شے ہے اتنا ہی بڑا اس کا مصرف ہونا چاہیے جتنی کوئی اعلی شے ہے اتنا ہی اعلیٰ اس کا مصرف ہونا چاہیے تو یہ قوت بیان جو ہے یہ تو انسان کا اعلی ترین وصف ہے اس صرف ہونا چاہیے بہترین کام میں اعلیٰ ترین مقصد کے لیے. اور وہی ہے در حقیقت کے جو مرکزی مضمون ہے ان آیات کا اور اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام علم القرآن اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے انسانوں کو ان میں سب سے اونچا علم قرآن کا علم خلق الانسان انسان اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اونچی مخلوق اشرف المخلوقات انسان علامہ البیاان اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے اونچی صلاحیت بیان اس کا منطقی نتیجہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان سے بروی خیر و من تعلم القرآن و تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں قرآن سکھائیں اپنی اس قوت بیان کا مصرف یہ ہو کہ قرآن کو بیان کریں تبیین کریں اس اعتبار سے یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اس دعوت اللہ کے ضمن میں میں نے بالکل ابتدا میں سن چھیاسٹھ میں یا پینسٹھ میں میں لاہور منتقل ہوا تھا سن اڑسٹھ میں ملتان میں میں نے ایک تقریر کی تھی دعوت اللہ اسی آیت پر بیس کر کے اور وہ اس کے بعد شائع بھی ہوئی بہت سے اس کے جو ہے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں مختصر سا کتاب چاہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو وہ انگریزی کتاب کا سیٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے اس اعتبار سے مجھے یہ اطمینان ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے کے لٹریچر میں وہ شعر موجود ہے کہ جس کو ریفر کر کے اس کے اس دعوت اللہ کے جو لوازم ہیں جو اس کے تقاضے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا اس لیے میں آج یہاں یہ سہولت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اجمال سے کام لے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنا کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں ان نا منل شعر حکمتنل من بیان سہرا بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراپا حکمت دانائی اور بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو اثر ہوتے ہیں ان میں جادو کا اثر ہوتا ہے وہ سیر کا کام کرتے ہیں تو اس صلاحیت کو اللہ تعالی نے جس کو بھی عطا کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دعوت الاح میں اس صلاحیت کو صرف کرے اب آئیے یہاں جو فرمایا وہ من اخسل و قول من دا اور وہاں فرمایا اد و الا سبیل تو نوٹ کر لیجئے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جہاد فی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان میں کوئی فرق نہیں خام لوگوں نے جہاد فی اللہ کا مفہوم کچھ اور بنانے کی کوشش کی ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے راستے کی طرف بلانا کوئی فرق نہیں اسی طریقے سے اللہ کے لیے جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کوئی فرق نہیں تو اسی اعتبار سے وہ مصنف سامنے رہے ادو الا سبیل ربے کا اسی طریقے سے سورہ یوسف میں کہلوایا گیا کل ہی سبیلی اللہ بصیرت ان انا کہیں دعوت الاح کا لفظ آئے گا کہیں دعوت الى سبیل رب یا سبیل اللہ کی طرف آئے گا لیکن اگلا ٹکڑا ہے وہ عام ہنگ یہاں جو یہ عمل صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دعوت کی تاثیر کی شرط لازم کے طور پر دعوت مؤثر ہوگی دعوت الاح جبکہ وہ دائی جو ہے وہ خود اس کا عمل درست ہو اس کا عمل شاہد بنے نمونہ بنے دلیل بنے ہجت بنے یہی ہے در حقیقت اس کی تاثیر کی اصل جو شرط ہے اور اس کی کنجی ہے اس کی کلید ہے اس اعتبار سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں بھی مذمت آئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہوں نیکی کی تلقین کرتے ہوں بھلائی کی طرف بلاتے ہوں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں چنانچہ سورہ بکرا کے پانچویں رقوب میں جس کا تذکرہ جو ہے اسی دس کے ضمن میں پہلے بھی ہو چکا ہے سات آیات پر مشتمل وہ رقو جو ہے وہ اہل کتاب سے خطاب کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحا ہے اسی درجے کی فضیلت کی حامل وہ سات آیات ہے وہاں فرمایا گیا کامرناسب بل بر بنسون انفسکوں بالتم تقلور الکتاب افلا تاکر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو دراحلے کے تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس کتاب کو بس ایسے ہی پڑھ جاتے ہو تو کو کہ جس کو سمجھتے نہیں اور غور نہیں کرتے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فلابرون قرآن عاملہ قلوب نفالوحا چاہے یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے تو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے اور اسی طرح احادیث میں بھی مدمت وارد ہوئی ہے اس شخص کی کہ جو خیر کی دعوت دے خود تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے لیکن اس پر خود عامل نہ ہو یہ پہلو تو گویا کہ ازم الشم سے لہذا اس کی مزید تفصیل میں میں وقت نہیں لے رہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس میں بھی کچھ افراد و تفرید کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس تفرید میں ہم مبتلا ہو جائیں اس کے ذمن میں تین باتیں نوٹ کر لیجیے جہاں تک ہمارے سالے کا تعلق ہے دائر بات ہے کہ اس کے درجات بہت بلند بھی ہیں اور کسی انسان کے لیے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے عمل سالے کی تکمیل کر لی بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو گویا کہ وہ مغرور ہے زوم میں مبتلا ہے وہ خامخواہ کے عجم میں اور تکمبر میں مبتلا ہو گیا یہاں سے تو ترقی معقوص شروع ہو جائے گی تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے اس کے اندر انسان جو ہے بلند سے بلن تر ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس وجہ سے دعو